اور سلمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس عزمے کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے